صحمن رحم الحمد صلی اللہ علیہ وحم محمد, محمد <تصفيق> مطلب حضرت سکن میں موجود تمام خوران اور سامین دیگر سامعین کو شموسن ایک بار پھر عرض کرتے ہیں شکر الحمدل در باب و صلاح درست نمبر اکاسی ایٹی ون اور پیج نمبر نائنٹی فور اور چرانوے عطیف نانی کا تن چود اور جینوم باب و صلاحتِ جناظ ماں پہ بقیہ سو ایتی کا تنچود اور تو گندے کا بیان سوچ پا کہ کچھ لوگوں پر نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں دونیں نام مسلمان کو ان میں سے ایک جو ہے کفار وہ کفار ہیں جو مسلمانوں سے پہکار ہیں ہاں جی ان کو کافر حربی بولتے ہیں ان کا نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں دوسرا جو ہے کافر زمی ہاں جی وہ کافر جو کتاب ہیں اور مسلمانوں کی حکومت کے اندر رہ رہے ہیں اور جیزیا وغیرہ دے رہے ہیں ان کو کافر ذمّی بولتے ہیں یہود ہاں یہ کو اور اس طرح اہل کتاب میں سے مجوس بھی اس میں شامل ہے صافین سے طرح پرست بھی اس میں شامل ہے اور کافر موباہی مباح کافر مباحین و اسلام سی جی تجمت اور جو ہر چیز کو جائز سمجھنے والا یا وہ کافر جن کا خون ہمارے لیے مبع ہے لیکن بظاہر جو ہے اس سے مولاد جو ہے یقیناً چونکہ ویسے تو اسلام میں دو ہی کافر ہیں ایک کافر جو مسلمانوں سے جنگ کرنے والا کافر دوسرا جو ہے ذمّی ہے ہاں جی مشرق اور کافر اہل کتاب <تصفح> <تصفح> <تصفح> تو اس کافر موبائل سے مراد ہے ہے تو کافر ہے ہاں جی وہ اسلام کی کسی قانون کو من نہیں مانتے اور الکتاب بھی نہیں ہے لیکن مسلمانوں سے جنگ بھی نہیں ہے عدم جنگ کا معاہدہ ہے یا جنگ نہیں ہے وہ اپنے کام سے کم ہے ہاں جی تو اسم کے کافر کو یا ہاں جی اور کافر مباحث سے تعبیر کیا چونکہ وہ کافر ہے اللہ کو نہیں مانتے ہیں اللہ دین کو نہیں مانتے تو بولا ہم سے جنگ و جدال نہیں ہے لیکن چونکہ اللہ کو نماز اس اس کو نماز نازر جائز نہیں اور ایسے کہا جو لو جو گناہ نے کبیرا کب مرتکب ہوتی ہیں ہاں جی مشتحل اللہ اس کو حلال سمجھ کر ان پر بھی جمعۂ نظر نہیں ہیں اور پھر فرمایا البتہ گناہ گاہ شاعت پر ویوضال الفاص پہ ان گناہ گار شاعت پر مسلمان ہیں اللہ کو مانتے ہیں سب کچھ مانتے ہیں لیکن جو ہے گناہ بھی کرتے ہیں جیسے کہ آج کل کے لوگ ہیں ہاں جی سارے انسان زیادہ تر وہی فاسق ہی زمرے میں آتے ہیں ان کے لیے بدوائن بدوائے ما کو بحال ہی ایسی دعا سے اس کے جنازہ پڑھیں جو اس کے حق میں لائق ہے مثلاً اس کی مفرت کی دعا کر سکتے ہیں آپ اس کے لیے اب باقی شاذ فرماتے ہیں جس کو ہم مسلمان کہیں گے اور مسلمان کہیں جو, جو شاست کے اسلام جیسے آپ مسلمان کہتے ہیں اس کے جنازہ جناز پڑھنا ہم سب پر لازم اور واجف ہے وہ کون لوگ ہے تو اس میں آپ فرماتے ہیں جو ہے ولزی عام نب وہ لوگ جو جس نے اللہ پر ایمان لایا ہاں جی وہ وط مالائے اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے وہ کتبی آسمانی کتابوں برطورات اندی ذہور وغیرہ پر ایمان لائے وہ رسول اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا اگلا چوبیس ہزار اس رسول, رسول میں انبیاء بھی شامل ہیں تو اگلا چوبیس ہزار پر ایمان لائے کہ یہ سب اللہ تعالی بشر کے حضائت پر آیا ہوا ہے پلیوں میں لاہر اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لایا قیامت مت بہ ضرور برپا ہونا ہے ایک ایک دن اور اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے تو یہ پانچ اصول دین جو سر میں ہمارا بھائی احمد اللہ ملاقات ہے وہ قطبی و رسول ہے ان پانچ اصول دین کو مانے اور اس کے بعد وقال اور کہے اللہ الہ اللہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ کہ اللہ کے سواع کوئی معبود نہیں اللہ اللّہ نہیں کوئی معبود اللہ اللہ سوائے اللہ کے یعنی ہاں جی وہ اشاع اور پھر کہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ محمد رسول اللہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول ہے یہ گواہی بھی دے دے ہاں جی اور پھر بادشاہ اور یہ گواہی بھی دے دے میں گواہی دیتا ہوں ان علی ولی اللہ کے علی علیہ السلام اللہ کا ولی ہے اللہ کا جو ہے ولی نے اللہ کا مقرب ترین بندہ ہے ولی کے معنی مقرب ترین شہد ہاں جی اور دوست کبھی بولتے ہیں قریب ترین بولتے ہیں اللہ کے دین کی مدد کرنے والے کے معنی بھی ہے چونکہ ولی کے معنی مددگار یعنی اللہ کے دین اور اللہ کے نبی کی مدد کرنے کی وجہ سے آپ کو ولی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کی قریب ترین بندگی اللہ کے ہاں جی بندگی کرنے کی وجہ سے سچی بندگی تو اس وجہ سے کا محکہ ہو تو اس وجہ سے بھی, وجہ سے بھی ولی کہا جا ہے اللہ کے دوست قریب ترین ہستی ہاں جی اور ولی محب کے معنی اللہ کو بہت زیادہ چاہنے والے کے معنی ہے ہاں جی تو ولی جو ہے اور ولی بے معنی مفول ہونے کے صورت میں ولی بہ بیمانے فائل ویمانع فائل ہو تو یہ معنی ہے ولی بے معمانی مفول ہونے سرج میں اللہ کا محبوب ترین بندہ وہ بندہ جس اللہ بہت محبت کرتے ہیں اس معنی میں بھی آسان تھا چونکہ ولی بیمانی مفول بھی آتا ہے تو الفرمائے و علیہ السلام اللہ کے ولی ہے ہاں جی یہ جملہ کیا ہے البتہ اس عبارت کے بارے میں ارشد علیہ ولیم اللہ یہ فقر الحمد کیا علامہ بشیر نے سب سے پہلا جو چھاپ چھاپا تھا سب سے پہلے ایڈیشن جو ندوہ پلیٹفارم سے چھاپا تھا اس میں یہ کلمات ہے ارشد علیہ اللہ کے کلمات ہے اس کے بعد جو ابھی لوگوں کے نسخوں میں جو اس کے ہاں جی اسلام آباد مسجد سے انجمن محمد جیسے جس کے پہلے ایڈیشن شروع ہوا اس کے بعد اب اسکار دو سے چھاپ رہے ہیں اس میں یہ عبارت نہیں ہے واشدانہ علی اللہ کی عبارت اس میں نہیں ہے. ہاں جی لیکن یہ عبارت جو ہے آپ لوگوں کی معلومات کے لیے بتا دوں ہمارے پاس ایک تو خدا علامہ کی اسی ترجمہ کی پہلی طب اول کے علاوہ یہ تو قلم شابی ہیں ہاں جی اس کے علاوہ باقی جو قلمی طالباً دس کالمی نو کالمی نسخوں میں اس کے علاوہ باقی نو قلمی نسخوں میں جو ہم تک دستیاب ہوا ہے ان میں جو ہے یہ مبارک علمہ ہے ہاں جی علم و بریک ہے تو نو جب قلوی نشو میں ہے تو پھر ہمیں اس کو شامل نہ کرنے کا کوئی وجہ نہیں بنتا ہے اور یقیناً ٹعمبر صلی وسلم کے یہی علیہ السلّم کا علیہ اللہ خانہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم تومبر صلی اللہ وسلم کے بعد سلسلہ امامت علیہ السلام کو مانتے ہیں اور خلافت کے اس نظام کو اللہ کی طرف سے منصوب نظام ہاں جی تعین کا در نظام نہیں مانتے ہیں ٹھیک ہے امت نے کہ ان کو خلفہ بنا دیا اور ان کی خلافت میں چلا وہ الگ بات ہے اما اللہ اور اس کے نبی نے جس کو امت کے لیے سرپرست بنا کے دے دیا ولی بنا کے دے دیا ان کی امام امام قرار دے دیا غزیر میں جس صاحب کی منکن تو مولا فاض علی المولٰ کو امت کو بیان فرما علی کی ولاد کے اعلان کے بعد ہاں جی اللہل تو الکم الدین کو مظمم تو علیہ العمت و, و رضی تو لکم الاسلام دینج اللہ نے بس آج ہم نے دین کو تم پر ہاں جی مکمل کیا نے نعمتوں کو پورا کیا اور السلام دین اللہ دین دین ہونے پر اللہ راضی ہو گیا اس طرف دوسری آج بھی علیہ میں یہی صلی اللہ دین ہے اے مسلمانوں اب علیہ السلام کے اولاد کے اعلان کے بعد آج جو ہے کوفار تمہارے دین سے نامید ہو گیا ہے فلا فلاں اب آشف کوفار شمار ڈرو اب وہ اسلام کو نابود نہیں کر سکیں گے فلاں طاشہ وقش نے لیکن مجھ سے ڈرو یعنی تمہارے اندر سے اسلام کو نقصان پہنچے گا یعنی استعمال یہ ہے لیکن باہر سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تم اختلاف کا شکار ہو جائے تم تفرقات کا شکار ہو جائے اور ایک دوسرے کے جان کے در ہو جائے تو پھر اسلام کو نقصان پہنچے جائے گا اور یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈریں تمہارے اندر خوف لا ہی ہو خوف قیامت ہو تو تم بھی اس طرح غلط کام نہیں کریں گے اور تو پھر اسلام اپنے سیدھے راستے پر چلیں گے اگر تم اقتدار کی لالش میں نہ جائیں تو اقتدار انہی لوگوں کے ہاتھوں میں لیں گے جس کو اللہ کے رسول نے دکھا کہ میرے یہ تمہارے امام ہیں ان کے پیچھے پیچھے چلو ان سے آگے نہیں چلو لیکن اقتدار کی حوض تمہیں غالب آ جائیں گے تو نہ تم حقدار لوگوں کو راستے سے ہٹا دیں گے ان کو کنارہ کش کر لیں گے اور غیر حقدار لوگ آگے آ جائیں گے اور تاریخ اسلام میں جیسے اللہ نے ہمیں ڈرایا تھا ویسے ہی ہوگا اور آج تک جو ہے یہ نظام خلافت جو ہے حکومت اللہ کے بندوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے ہاں جی نا لوگوں کے ہاتھوں میں ابھی تک چلا رہا ہے اور یہ اسلام کی سب سے بڑی بات کا سبق بنا ہوا ہے تو اذن کرم یہاں پر جو ہے فرمایا جو ہے یہ جی چیزیں اقرار کریں ہاں جی ارشیدان محمد رسول اللہ شان اللّہ, اللہ خرار کریں یہ تو عقائد میں سا گیا آگے وہ عقاء مسئلہ اور وہ بندہ نماز قائم کرتے رہیں وہ آتا زکوٰۃ زکوٰۃ دے دیں ان کا نظام عالین اگر وہ صاب مال ہے اور استط اور نصاب پہ پہنچ جائے زکوٰوٰۃ کا اور زکوٰۃ دیتا ہو سا مشاء ال رمضان اور رمضان میں وہ روزہ رکھتا ہو ہاں وہ حج جل اور کعبہ کا حج بھی کرتا ہو ان کا مستطین اگر اس کا اللہ نے استطاعت دے دیا تو حج بھی کرتے ہیں اور حج کی وجوہیت فرضیت کو مانتے ہیں تو پھر فلاں جو جلی مسلم پھر تو جائز نے کسی بھی مسلمان کو این یو ہو ایسے شخص جو ان گیارہ چیزوں کو مانتے ہیں یعنی اس کو کافر قرار دے دیں۔ اس کی طرف کھرک نظواں دے, دے دیں بصوبین کسی ایسی چیز کی وجہ سے یا آتقد ہو جس کا یہ بندہ خود اعتقاد رکھتا ہے ایک اس کی اپنی ایک ذاتی اعتقادات ہیں اور وہ بولتے ہیں ولی یا علم لیکن وہ اپنی اس عاطقات کی حقیقت کو نہیں جانتے اس کی اہمیت کتنی ہے حقیقت علم نے اس عقیدے کے حقیقت کو نہیں جانتے لیکن اس کا اپن گمانی ویازملہ یا تو ہر وہ شاید جو اس جیسا جیسا میرے اعتقاد ہیں وہ نہ رکھیں فاوق کافر ہوں تو وہ کافر ہیں جو شخص اس طرح بولیں شاید فرماتے ہیں اس طرح کہنے والا اپن ایک ماسوس اعتقاد رکھتا ہے وہ اعتقاد جو ہے اس کی حقیقت سے بھی وہ آغاہنی اس کی اہمیت سے بھی وہ ہے لیکن وہ اس کا نظریہ یہ ہے جو بھی اساقدے کو نہ مانے گا وہ کافر ہے تو شاست فرماتے ہیں اس ان کے لوگوں کا یہ کردار حاج عقیدۃ الجہر یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے ان کا کرتوت تھے ان کے کردار ہیں مومن اور سچا مسلمان جو ہے جو لوگ ان چیزوں کو انداز اعتقادی گیارہ امور اور ہاں جی اور ساتھ ہی پانچ اصول فروئی اعمال ان سب کو مانتے ہیں تو وہ مسلمان ٹھیرے گا وہ مسلمان ہے اور اس کے نماز جنازہ پڑھنا ہر مسلمان پہ واجب ہے اس کے نماز جنازے میں شرکت کرنا موقع میسر ہو تو شرکت کریں ہاں جی اور پتہ چلے تو شرکت کریں اس کا ثباب ملے گا سب کو ہاں جی اور اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے مسلمانوں پر جن میں یہ عقائد ہے یہ اعمال پائے جائیں اور دوسرے کسی جزی اختلاف کی وجہ سے اس کو کافیل نہ کہا جائے علیہ السلام کو اللہ کے اولی ہونے کا کہ آزان میں اقرار کرنا نہیں کرنا الگ بات ہے لیکن اللہ کے اولی ہونے کا ولی اللہ ہونے کے اغرار تجمام مسلمان کر لیتے ہیں ہاں جی تمام علیہ السلام کو اللہ کا ولی اللہ بولتے ہیں ہاں جی خوش تو تمام اصع کو کہتے ہیں تو تمام اصاف ولی اللہ ہے ہاں جی بہترین اللہ ہے تو بہر علی ان تمام کے سردار تو بطر کا اللہ ولی اللہ ہے صرف جو ناصوی اور خوارجی ہیں وہ علیہ السلام کو بورا کہتا ہے ورنہ اسلام میں علیہ السلام کو بورا بلا کہنے والا کوئی نہیں تمام مسلمان جو مشہور فرقے ہیں کوئی علیہ السلام کو چوتھے خلفے کے عنوان سے مانتے ہیں اور ہم لوگ جو خلفے اور امام اول کے پہ امبر کے حقیقی جانشین کے اصطے مانتے ہیں لیکن مانتے اسلام اس کو اللہ کے ولی ہونے میں علی کے کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے سوائے خوارث کے اور ناصبی لوگوں کے تو اس لیے جو ہے جو بھی تمام مسلمان اس واط الحمدہ جو جن اندر ہے وہ ان چیزوں کو مانتے ہیں لہٰذا ہر مسلمان جو جو بھی مسلمان فوت ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں اس کے جنازے میں شرکت کریں اور اگر اس کو پڑھنے والا نہیں تو صرف فرقہ وانا نہ اختلافات کی وجہ سے اس کے جماعت جنازے کو نہ چھوڑیں ہم اس میں شرکت کریں ثواب ملے گا سب کو ہاں جی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی مخیرت کے لیے دعا کریں اللہ اس وقت جگہ جس طرح ہماری اللہ محفل المومن ومسلمین و المسلمات اللہ یامین والمواد ہاں جی اس طرح ہم نے ابھی جنازے کے دوست دعا میں بھی تمام مسلمان مرات عورت ہاں جی اور چھوٹے بڑے غلام آزاد زندہ مردہ سب کے لیے ہم نے دعا کر لینا تو یہ اسی عنوان سے اسی مسلمان کے برم میں آتا ہے ہاں جی تو واقعی جو ہے جیسے جیسے بعض سال سند میں جو شدت پسند کچھ لوگ ہیں وہ بہتے ہیں مہذا وغیرہ عمر و رحمان کے خلافات کو نہ مانیں وہ کافر ہے اس ان کی باتیں ہم نے اس میں دیکھا ہے تعلیم کی جو ہے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے پیغمبر کی کوئی حدیث نہیں ہے کوئی قرآن آیت نہیں ہے ان کے خلافات کو نہ مانے تو کافر ہے کیونکہ ان کے کی خلافات جو ہے نہ اللہ کی طرف سے نصف ہوا ہے نہ پیغمبر کی طرف سے ہوا ہے ٹھیک ہے مسلمانوں میں ایک حکومت کا نظام انہوں بنا کے چلایا ہے لیکن اللہ کی طرف سے رسول کی طرف سے ایسی کوئی حدیث کوئی آیت نہیں جس میں مسلمانوں کو پاون کیا ان کی حکومت پر ایمان لانے ان کے خلاف ان کو خلافت کے احل سمجھنا واجب ہے ان کی امامت کو ماننا واجب ہے ایسا کوئی آیا کوئی حدیث خدا سنت کی کتابوں میں بھی نہیں پائی جاتی لہذا جو ہیں اس ان کی یہ وہی شاست کی کلمات انہی تو اشارہ ہے چلو اس ان کی باتیں کر کے مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کو کافی قرار دیتے ہیں یہ ان کا جو ہے یہ جاہلوں والا عاقدہ ہے اسلام میں ایسا کوئی عاقدہ نہیں ہے یعنی باقی اہلویت کو ماننے کے حوالے سے اسلام کے اندر بہت عادی سے تمام مسلمانوں کے پاس عادی سے ان کی معامت ان کی ولایت وصایت تو اس کے بعد آگے فرماتے ہیں شاہد علیہ رحمٰن یہ چیپٹر کا یہ سب مسلمان عقائد کا حامل لوگ مسلمان ان کے جنازہ ہر مسلمان پڑھیں اور پڑھنے میں شوق ہے اس کے بعد فرماتے ہیں وہی صاحب ویسے تو نماز جنازہ فرض کے فائد تھا بالغوں پر جو بالغ لوگوں پر نماز جنازہ پڑھنا واجب تھا فرض کے فائدہ آگے ہم نے وہ سلاط و مستحب ہے ہاں جی نماز جنازہ پڑھنا اللہ للمستحل مشتحل اس بچے پر جو مستحل ہے مستحل جو ہے عرب میں جو حقیقت میں ہلال سے کسی بھی مہینے کی پہلی تاریخ کی چاند کو ہلال بولتے اسی سے مستحل ہے یہاں تفلم مشتحل سے مرض وہ بچہ جو دنیا میں آنے کے فورآباد ہاں جی اس کی جو جسے اس کی جو آواز نکالتے ہیں روتے ہیں اس آواز کو جو ہے استحلال بولتے ہیں سب سے پہلی آواز جو دنیا میں آنے کے بعد اس نے نکالا ہے رونے کی شکل میں کسی بھی شکل میں تو اس کو اس بچے کو یعنی اگر وہ دنیا میں آئیں اور روئیں اس سے کوئی آواز نکالیں زندہ دنیا میں آ جائیں تو اس بچے کو تفلیہ مستہل بولتے ہیں یعنی زندہ زندہ دنیا میں دنیا میں آنے کے بعد وہ فوت ہو جائیں تو اس پر زندہ دنیا میں آئے پھر فوت ہو جائیں تو اس واج جنازہ پڑھنا مشتاف ہے اور اس کے علاوہ جو ہے والا استباب ہے اس کے علاوہ جو ہے بچوں پر مصابب نہیں لدونی اس سے کم پر یعنی ایک بچہ ماں کی پیٹ سے ہی مردہ دنیا میں آیا اس پہ پر جنازہ پڑھنا نہیں ہے ولیل جنین اور ماں کے پیٹ کے بچہ کسی وجہ سے بھی باہر نکل لے ہاں جی یا اوشین ہو کے کسی وجہ سے اور وہ وہیں سے ہی مردہ بچہ ہے جنین پر اس پر بھی مستعبنی یا ہاں جی اوشین کر کے نکالا اس پر بھی نہیں ہے یا پیٹ سے پیدا ہوا تبھی لیکن مردہ پیدا ہوا تو اس پر بھی جنازہ نہیں ہے لیکن زندہ پیدا ہوا وہ باہر آ کے ایک آواز نکالا یا پتہ چلا کہ زندہ دنیا میں آیا ہے اس پر جنازہ جاذہ پر نام ہے باقی بچوں پر کتنے سال تک نماز جنازہ پر نام مشتاف اس کے بعد واجب ہے اس سلسلے میں فقر میں کوئی خاص عبارت نہیں ملتا لیکن میں نے باپر سے بھی پوچھا تھا تو با نے بھی بولا باقی حدیث میں بھی میں نے ڈھونڈا تو حدیث میں بھی امام باقر علیہ السلام سے حدیث ہے اس میں امام فرماتا ہے چھ سال کے بچے تک چھ سال تک جو ہے بچے پر نماز جنازہ پرن سنت ہے اس کے بعد سے پھر واجب ہے حدیث میں یہ ملتا ہے چھ سال سے کم عمر کے بچوں کو پہلے سنت چھ سال کے بعد پھر واجب یہ آیا ہے ہاں جی تو آج کے درس یہیں پر اتفاق کرتے ہیں باقی انشاءاللہ کل کے میں